بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے للہ ما فی فی الارض الملک الحمد قدیر جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے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 کیا تم کو ان لوگوں کے حال کی خبر نہیں پہنچی جو پہلے کافر ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے کرتوت کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور ابھی ان کو دکھ دینے والا عذاب اور ہونا ہے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 فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ تو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ اور اللہ تمہارے سب عامال سے خبردار ہے یو میجمؤ کملیو میل جن می گلی کم وی بل فال سی اتی جن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 وہی اهل دوزخ ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ بری جگہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء علیم کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے وَأَطِيعُ اللَّهَ وَأَطِيعُ الرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا البلاغ الْمُبِينَ اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو پس اگر تم مو پھیر لوگے تو ہمارے پیغمبر کے ذمہ تو صرف پیغام کا کھول کھول کر پہنچا دینا ہے اللہ, لا الہ الا ہوں اللہ, المؤمنون اللہ جو معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں امنو اندو الخم فہم و این تحوف تفرو فن اللہ غفو مومنو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 تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو آزمائش ہے اور اللہ کے ہاں بڑا عجر ہے سو so, جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو اور اس کے احکام کو سنو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 تو وہ تم کو اس کا کئی گنا زیادہ دے گا اور تمہارے گنا بھی معاف فرما دے گا اور اللہ قدر شناس ہے برد بار ہے عزیز پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے غالب ہے حکمت والا ہے